شہید اسلام ڈاٹ کام ہر چیز کے پیدا کرنے والا ہر چیز اس کی مخلوق اور وہ سب کا خالق ڈبلو ڈبلو کون سی صورت ہے مارج بسم اللہ الرحمن الرحیم رب مارج بلحاقہ پہلے صورت میں منکرین کرین کے لیے تھیں لیکن بجائے ماننے کے انہوں نے عذاب کا مطالبہ کر دیا جس کا اس میں ذکر ہے نیل حسف ثابت مجازات کا بیان بھی ہے خلاصہ زجنے تقریبات تسلیات مستحقین نار اوساف اور مستحقین جنت کے اوثاق اشراء اعزب علیم اللہ علیمان سبحان علیم رب ربینی علما بزا بن واقع یہ میرے عزیز زجر ہے اور یہ سوال کرنے والا ہے ناظر بن حارث اس خبیث کا پہلے بھی کئی دفعہ سے کڑھا چکا ہے آ چکا ہے نہیں ناظر بن حارث کا پہلے تو یہ کہتا تھا نا کہ میں قرآن بھی بنا لیتا ہوں آپس نے کہا اللہ عمان حاضہ حق امن ہند کا علینتم بلّ قرآن اگر حق ہے اور ہم نہیں مانتے تو ہمارے اوپر پتھر برسنے چاہئیں خود عذاب کا مطالبہ کر رہا ہے تو یہی زجر ہے اس کو خاص طور پہ ہے تاکہ پکار عموماً ہے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 وہ اللہ جو دراجات عالیہ والا ہے زیب والا ہو گیا صاحب وہ اللہ جو دراجات والیا والا ہے نمبر ایک نمبر دو یہ ہے کہ مار جمع معرج کی معرج کہتے ہیں آلہ چڑھنے کا سیڑھیاں وہ اللہ جو سیڑھیوں والا ہے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 اور ارواح بھی طرف اس کی فرشتے بھی آتے جاتے ہیں یا نہیں روزانہ فرشتے بھی اس کی طرف چڑھتے ہیں اور مومنین کی ارواح بھی اس کی طرف چھڑتی ہیں آگے ہے فی یومن اس سے پہلے عبارت مقدر کرو یا العضاب ہو فی یومن یا تو وہی پہلے واقعے کے مطالعے کرو عذاب واقع ہوگا اللہ کی طرف سے فی یومن آگے سمجھ یا عبارت مقدر کرو یا العذاب فی یومن یہ میں ترکیب اس لیے بتا رہا ہوں کہ ادھر مختلف اقوال ہیں مبصرین کے اور یہ ہے مشکل مقام تو میں آپ کے لیے ایک سہل طریقہ اختیار کر رہا ہوں ترکیب بتا رہا ہوں عذاب اللہ اور دو آدمی سفر کرتے ہیں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 اس نے کہا ہوائی جہاز والے نے واہ جی وہاں تو ڈیڑھ گھنٹے میں پہنچ گئے اے ایئر کنڈیشن والے نے کہا ہاں جی ہم بھی بڑے آرام و سکون سے پہنچ گئے چلو ایسے معلوم ہوتا تھا کہ ہمارا ایک دن گزرا ہے حالانکہ دو دن لگتے ہیں اور جو کھڑا ہوا تھرڈ کرا روی ہمارے لیے تو ہزار سال گزرا ایسے معلوم ہوتا کہ ہزار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 سمجھے جی اور جو کافر ہوں گے ان کے مختلف طبقے ہوں گے گناہ کے بھی مختلف طبقے ہوں گے کسی گناہ کو معلوم ہوگا پانچ سو سال کے قریب کسی کو ہزار کے قریب کافر کسی کو دو ہزار کے قریب کسی کو پچاس ہزار کے قریب تو پہلے آپ پڑھ رہے ہو کا الفسانہ چاہ پڑھا یا نہیں قیامت کا دن کس کا ہوگا ہزار کا ادھر کیا ہے پچاس ہزار سال کا یہ مختلف حالات کے لحاظ سے بتایا گیا اشتداد کے لحاظ سے سختی کے لحاظ سے کسی پہ اتنی سختی ہوگی کہ ہزار معلوم ہوا کسی پہ کا معلوم ہوگا پچاس ہزار سال اب بات ہے سمجھ یا نہیں یہ میں نے سمجھا دیا بعض حضرات کہتے ہیں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 <laughs> میں کتنے لگے گے پچاس ہزار سال لگیں یہ وہ ایک دن میں طے کر لیتے ہیں w -W -W یہ بھی تفصیل کرتے ہیں لیکن بہرحال میں اسی کو راج سمجھتا ہوں جو تفسیر کر دی ہے میں نے پہلے فسٹ پیر سبرن جمیلہ تسلی ہے میرے بابو یہ زد و علاج کی وجہ سے سوال کرتے رہتے ہیں آپ پریشان نہ ہوں میں ان کو جوتے مار کے سیدھا کر لوں میری آ رہا ہے بس صبر کر تو صبر جمیل تسلی حضرت کو صبر جمیل کے مطالق میں پہلے عرض کر چکا ہوں اللہ لا شکایت ماہل صبر جمیل وہ ہے کہ مخلوق کی طرف شکایت نہ کرو اللہ کے آگے فریاد کرتے رہو سمجھے مخلوق کی طرح شکایت نہیں کرنی چاہیے آگے سے نہیں آ سکتا میرے رنج وغ کی شکایتیں تیرے حضور ہیں خدا کبھی آہ میں کبھی اشت میں کبھی چپ کے اور کبھی پرملا اللہ کے سامنے آدمی فریاد کرے توکل کرے اللہ پہ امید کرے اللہ سب خوش غیروں سے بے نیاز کر دیتے ہیں ان نہ شرکین منکرین لکھو منکرین منکر قیامت بے شک وہ منکر قیامت دیکھتے ہیں اس دن کو بعید از امکان بعید کا مان لکھو بعید آز امکان کہتے ہیں ممکن ہی نہیں تھا ہڈیاں بو سیدا ہو جائیں گی وغیرہ وغیرہ وہ نہ قریبا ہم تو اس کو دیکھتے ہیں قریب الوقوح یہاں قریب کا من کالک ہو قریب الوقو اب احوال قیامت آ رہے ہیں قیامت کا دن کیا ہوگا جس دن ہوگا آسماں مسلتا ہوا احوال میں نمبر ایک بھی لکھ بھائی تانبے پگھلے ہو کترا جو ہوگا نا رنگ میں ہوگا کیا یہ نہیں کہ آسمان پگھل جائے گا رنگ میں پہلے آپ نے کیا پڑا تھا کہ آسمان کا رنگ کیا ہوگا سرخ ہوگا نا توبے کو پگھلا اور سرخ آئے ہو جائے گا آسمان میں صرف تانبے پگھلے ہوئے کہ نمبر اور ہوں پہاڑ مشل, رنگین اون کے آپ نے کتابوں میں پڑھا ہے کہ قیامت کے دن پہاڑ اون یا روئی کے بالوں کی طرح اڑتے پھریں گے جیسے اون یا روئی کو دھنو نا تو ایسے اڑتی ہے پہاڑ ایسے اڑیں گے نمبر ہو دو اور ہوں گے پہاڑ میں سے رنگین اون کے بلا یا سلو نمبر تین اور نہ پوچھ پوچھ کرے گا ایک دوست دوسرے دوست سے ہار حال, حال نہیں پوچھیں گے جو بس کروں نہ ہوں حالانکہ وہ ایک دوسرے کو دکھلائے جائیں گے دکھلائے جائیں گے دیکھیں گے وہ ہے وہ ہے لیکن ہر آدمی اپنے عرق میں غرق ہوگا پوچھ پاچھ نہیں کرے گا یہ کتنے حوال آ گئے تین تین آ گئے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 وہ کنبا جو جگہ دیتا ہے اس کو بالک من پہلے تمام زمین کے لوگوں کا اشیاء کا فدیا لے کر جی ہے پھر نجات دے فدیہ دینا اس پھر سوچے کہ نجات دے فدیہ دینا اس کو کل گر یہ کبھی نہیں ہو سکتا ان لغا شدت نار جہنم فتیا قبول نہیں ہوگا کافر سے اور اس کو دوذہ کی آگ میں ڈالا جائے گا اب شدت نار جہنم انہا لغا بے شک وہ نار جہنم شولہ زن ہے نذات البا اتارنے والی خال مختما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 ادب جس نے پیٹ دی حق کو بطول بے رخی کی تاعت سے www حق کو پیٹ دی یعنی عقائد بھی بیکار عقائد رس نہ کی اور نہ کی اللہ کی منہ موڑا بے رفیع کی تاج سے نمبر دو جامع نمبر اتنی اور جمع کیا مال کو پھر محفوظ رکھا ہو چکا اس کو کہا جاتا ہے کہ غریبوں میں خرچ کرو تو پہلے پڑھ چکے ہو نا آشاہ تعالی کیا ہم کھلائے اللہ کھلاتا تو وہ کھلاتا خدا خدا جس وی کھلاتا ہم بھی ایسے بقیل ہیں اب اللہ کہ ذرہ بھر بھی ان کے دل کے اندر رحم نہیں خلق خدا کے لیے کہتے ہیں مردار ہمارے ہاں جمع ہو ڈھیر لگ گئے مردار کے جامع جمع کیا اس کے مال کو پھر محفوظ رکھا نمبر تھی ایک بھی چودھری شاید تھے پنجاب کے اندر پہلے چودھری نہیں تھے غریب تھے مسکین تھے کوئی اس کو سلام نہیں کرتا تھا جب دنیا دار بن گیا تجارت کی چودھری بن گیا تو جہاں سے گزرتا نہ کہتے لوگ چودھری صاحب السلام علیکم وہ کہتا میں پہنچا دوں آپ کا سلام پہنچا دوں پھر کہتا کسی اور طرف سے چودھری صاحب السلام علیکم کہتا میں آپ کا سلام کسی نے کہا رہے بے بخوب یہ کیا کہتا ہے کہنے لگا دیکھو پہلے میں تھا ادھر یا نہیں تھا میں غریب تھا مسکین تھا کوئی مجھے سلام کرتا تھا کوئی نہیں کرتا تھا اب سلام کرتے ہیں میری دنیا کو کیسوں تھا دنیا دار بن گیا ہوں وقت والا بن گیا ہوں اس لیے ان کے سلام یاد کرتا جاتا ہوں جب گھر پہنچتا ہوں نا تو آپ نے سندوق کا منہ کھول کے دنیا کا ڈھیر ہوتا ہے نا تو اس کو کہتا ہوں تو اس کو فلانے نے سلام کہا فلاں نے سلام کیا فلانے میں سلام کیا یہ کرتے تو دنیا کو سلام ہے نا مجھے تھوڑا سلام کرتے کیا ہے لوگوں کا جی حقیقت ہے ہم غریب لوگوں کو جب سینے لگاتے ہیں نا سینے لگاتے ہیں بڑے مولوی صاحبان کی عادت ہوتی ہے کہ تقریر کرنے جائیں نہ کہیں تو کہتے ہم تھک گئے اب ہمیں ملنے کے لیے کوئی عادی تقریر نہ کرے حالانکہ لوگ چاہتے ہیں ہم ملیں بزرگ ہیں عالم ہیں تو میں تو جاتا ہوں خاص کر سندھ کے اندر وہ ہاتھ نہیں ملاتے سندھی مانکا کرتے ہیں گلے لگاتے ہیں میں وہاں کہہ دیتا ہوں میں بیٹھا ہوں آؤ گلے لگاؤ ہارو تم گلے لگاتے ہو کچھ نہ کوئی ٹائم بھی لگتا ہے لگ کر میں خوش کچھ بیٹھا رہتا ہوں یہ خیال کیا کرو غریبوں کے ساتھ محبت کرو پیار کرو ٹھیک ہے جی فرمائے جمع کیا مال کو پھر محفوظ رکھا انسان اور کھلے کا حلوا یہ نمبر کتنی ہے جی چار پھر فرمایا یہ انسان کافر جو ہے نا یہ جی کا کچا ہے دل کا کچا ہے تکلیف پہنچے تو کیا کہتا ہے وہ میں مارا دیا وہ میں مارا دیا وہ تباہ ہو گیا وہ ایسے ہوا وہ ایسے ہوا وہ ایسے ہوا پریشان ہو جاتا ہے تھوڑا سا مال کا نقصان ہو جائے تو گالی دیتا ہے لوگوں کو لڑتا ہے بیوی کو پٹائی لہنا کرتا ہے جی کا کچا تکلیف ہو جائے تو جزا پزا کرتا ہے اور اگر ہم اس کو نعمت دے دیں مال دے دیں تو خرچ نہیں کرتا ہے میری اپنی کمائی ہے میں کیوں کسی کو دوں بے شک انسان کافر پیدا کیا گیا جی کا کچا اذا مساح شار جب پہنچتی ہے اس کو تکلیف جزا پزا کرتا ہے اور جب پہنچتی ہے اس کو پہنچتا ہے, ہے اس کو مال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 یا ایسی عربی سیکھتے ہو جو ٹانگ توڑے کی ہاں ادار کے ادار کے وہ ایسے وقت ضائع کرنا ہے یہی سیکھو اللہ مسلم یہ استثنا منقطع ہے مگر نمازی منقطع میں نے اس لیے کہا کہ نمازی ان بدمائشوں میں داخل ہو سکتے ہیں کیا کہو کہ پہلے داخل تھے پھر نکالے گئے اس رابطے ہیں پہلے کس کے اوسع تھے مستحقین اب ہیں مستحقین جنت کے اوساق یہ اوسع اشرا ہے دس اوسع اور مسلم کا معنی لکھو مومنین کاملی ذکر سلاد کا ہے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 اللہی نملّہ سرات نمبر دو جو کہ اپنی نمازوں پہ مواظبت کرتے ہیں یعنی ہمیشہ نماز پڑھتے ہیں دائمون مواظبت بل نمبر تین یہ وہ ہیں جن کے مالوں کے اندر حق معلوم ہے مالوں کے اندر کیا ہے جی حق معلوم ہے سائل کے لیے بھی جو سوال کرنے آتا ہے اور محروم کے لیے بھی جو غیر شاعر ہے جہاں محروم کو ہے نا غیر جو مانگتا ہے اس کو بھی دیتے ہیں جو نہیں مانگتا اس کو بھی دیتے ہیں و اللہ زین اس نمبر کے دیں جی اور وہ لوگ ہیں جو تصدیق کرتے ہیں سات دن جگا کے ولہ زین نمبر پانچ جو کہ اپنے رب کے عذاب سے ڈرنے والے ہیں ان عذاب رب ہے باقی ان کے رب کا عذاب جو ہے نا وہ بے خوف ہونے کی چیز نہیں آدمی ڈرے آئر و مامون کا من بے خوف ہونے کی چیز نہیں آئے گا آپ سے ڈرتے رہو اے کتنی سستیاں آ گئی تھی اور کتنی سستیں آ گئی دس روٹیاں آ گئی اچھا میں نے کہا دس روٹیاں ایک آدمی سے پوچھا گیا پانچ اور پانچ کیا نا دس روٹیاں واہ بھائی واہ وہ روٹی جو کھانی تھی نا اس نے بھوکھا تھا یا دس حلوے کی پلیٹیں ولط جی نا انہیں فروج ہے باپ نمبر کتنی دی چھ اور یہ وہ لوگ ہیں کہ آپ کی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں بدکاری میں مبتلا نہیں ہوتے ہاں اللہ الج مگر بیویاں بی یا لونڈیاں بس بے شک وہ نہیں الزام لگائے جاتے ہیں آگے غور کرو بس وہ شخص کے طلب کرتا ہے سوائے اس کے پس وہ ہیں حد سے بڑھنے والے بیوی بی حلا زار خرید لونڈی حل بے کی عورت حرام قرآن کہہ رہا ہے ان دو کے علاوہ جس کو تلاش کرو یہ کیا ہے ہاں حرام ہے ان سے پوچھو بتا بیوی ہے مستقل بیوی ہوتی ہے نظر خرید رہا تو کیا بڑا ہے قرآن بار بار کہتا ہے کہ ان کے سوا اور چیز جو ہے نا یہ حد سے بڑھنا ہے ولدین حملے امانات نمبر کتنی جی یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی امانتوں کو نمبر سات آحد منا نمبر آٹھ پہ اور احاد کی حفاظت ہی کرتے ہیں ولدین شہادات بس نمبر کتنی نو. نو وہ ہیں جو اپنی شہادتوں پہ قائم ہیں ड़्यू, ड़्यू, ड़्यू, ड़्यू, بڑی شہادت یہ ہے سب سے بڑی چیز ہے کہ ہم اس شہادت پہ قائم ہیں باقی رہا دنیا کی شہادتیں بھی ہوں جہاں سچی شہادت دینی ہو اس پہ بھی قائم رہو ولدین ملا سلاتے یہ نمبر کتنی جی دس اور یہ وہ ہیں جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں پہلے نماز کے بارے میں تھا مباثبت ادائے ہوں نماز کے بارے میں کیا تھا مباحثبت ہمیش کی کرنا اب نماز کے بارے میں محافظت وہ مواضبت تھی یہ کیا ہے محافظت محافظت کا معنی رقو سجدہ قیام تصویر تحلی یہ آدمی اور صحیح طریقے پہ کرے جلد بازی نہ کرے ہم نماز پڑھتے ہیں تو بعض بعض طلباء میں دیکھتا ہوں ہم الحمد بھی ابھی پوری نہیں کرتے وہ دو رکاتے پڑھ کے بھاگتے ہیں تو خیال کیا کرو نماز کی محافظت کی عاجی سے نماز پڑھیں الائے کفی جنت مکرم یہ ثمرا ہے تو مستحقین جنت کے کتنے اوتاف آ گئے بس اب ثمرا ہے یہی لوگ ہیں جو بہشت کے باغوں میں اعزاز کیے جائیں گے فمال اللہ کافر زجر ہے پہلے مستحقین نار کے اوساف تھے پھر مستحقین جنت کے اوسع اب وہی ناریوں کا حال ہے نار والے آ گئے ان کو زجر دی جاتی ہے فمال اللہ پس کیا ہے کافروں کے لیے کہ تیری طرف دوڑے آ رہے ہیں دوڑے جو آ رہے ہیں وہ سمجھنے کے لیے نہیں مقابلہ کرنے کے لیے استحضاء کرنے کے لیے ٹولیاں ٹولیاں بنا کے کیا ہے واسطے کافروں کے تیری طرف دوڑے آ رہے ہیں انل یمین و انشتما یزین یہ جار مجرور کا تعلق ازین کے ساتھ ہوگا دائیں بائیں ٹولیاں بنا کر ازین جمع ایزا تھن کی اعزاز چھوٹی ٹولی کو کہتے ہیں دائیں بائیں ٹولیاں بنا کر تیری طرف دوڑے آ رہے ہیں استذاء اور تقسیب کے لیے آپ جو قرآن پڑھتے ہیں نا استضاء اور تقسیب کے لیے بزرگان دین فرماتے ہیں کہ آدمی مسجد کے اندر آ کے بیٹھے تو صف بندی کر کے بیٹھے کیا جماعت کو دیر ہے تو صف بنا کے بیٹھے وہ ٹولیاں بنا کے نہ بیٹھے گو دیکھو ٹولیوں کی مذمت کی گئی ہے کوئی ادھر ٹولی بنی ہوئی ہے مذاقیں کر رہا ہے کوئی ادھر ٹولی کوئی ادھر ٹولی کانوں میں خوش خوش کر رہے نہیں صاف بنا کے خاموشی سے آ کے بیٹھا کرو آ یتما کولومرین یہ پہلے بھی میں عرض کر چکا تھا کہ یہ بے مان کافر کہتے تھے کہ وہ میاں یہ غریب لوگ اگر بیشت میں گئے نا تو ہم دنیا دار ان سے پہلے چھلانگ لگا کے پہنچ جائیں گے ان سے پہلے چھلانگ لگا کے پہنچ جائیں گے اللہ نے فرمایا او لگاؤ چھلانگ آ, مرے کیا تما رکھتا ہے ہر مرد ان میں سے یہ کہ داخل کیا جائے گا جنت نہیں پہ ہر آدمی لالچ کرتا ہے بغیر ایمان اور امان صالحہ کے کل ہر گرد نہیں اپنی حقیقت کو تو دیکھے یہ متقبر لوگ جو کہتے ہیں یہ ہم بہشت کے مستحق ہیں نہ ایمان ہے نہ اعبال سال ہے اتنی تکبر غرور کیوں کرتے اپنی حقیقت میں دیکھو تم کس سے پیدا ہوئے ہو اور لطفے سے کیسے ہیں حقیر لطفہ تم شوق سے کالج میں پڑھو پارک میں بولو جائز سے تیاروں پہ تیاروں سے اڑو چک پہ جھولو پھر ایک سخون بندہ یا جس کا رہے یاد اللہ کو اور اپنی حقیقت کو نہ حقیقت یہ لطفہ اللہ عرق نہیں ہو سکتا بے شک پیدا کیا ہم نے ان کو اس چیز سے کہ جانتے ہیں وہی نطفہ فلاح اکسوں رب المشارق میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ اکس میرے کو اوپر جو اللہ ہے نا پہلے بھی دو تین لفع آئے ہیں یہ قسم کی تاقیر کے لیے آتا ہے یہ نافیہ لا نہیں ہے تاکید کے لیے ہے پس قسم اٹھاتا ہوں میں ساتھ رب مشارے و مغارب کے بے شک ہم البتہ قاجر ہیں اوپر اس کے کہ بدلے میں لے آئیں بہتر ان سے بمانا نبی مسکوقین اور نہیں ہم آج کیا مطلب یعنی وہ بوزا جو مشرق و مغرب کو تبدیل کرتے رہتے ہیں آج جو مشرق ہے نا کل ایسے مشرق یہ نہیں ہوگی گی پرسوں نہیں ہو میں نے کہا نا ہر ہر روزانہ نط تبدیل ہوتا ہے تو جو ذات مشرق و مغرب کو تبدیل کرتے ہیں وہ تمہارے تبدیل کرنے میں کیا ہے تمہیں یکم مار دے تاریخ فلا کر کے اور لے ہیں یہی ہے ہم قادر ہیں رہے ہیں کے کہ تبدیل کریں اس کی دنیا میں بہتر ہم سے اور آج نہیں ہیں وضارحم یقو وضل آبو ایک میرے حضرت کو تسلی بھی ہے امحال مجرمین بھی ہے شرما اے میرے محبوب ٹھیک ہے یہ پستاخیاں کرتے ہیں بکواسیں کرتے ہیں ان کو میرے حوالے کر دو چھوڑ دو میں ان کو چند روز محلت دے رہا ہوں لیکن ان بد شربے گا شدید گرفت بڑی سخت ہے امہان مجرمی چھوڑو ان کو یہ مشغول ہوں باطل کے اندر کھیلتے رہیں دنیا میں حتٰ کہ ملیں گے اپنے اس دن کو جس کا وعدہ دیے جاتے ہیں وہ دن کیسا ہوگا یوم یخرجون من الجداس تقریب وخروی ہے जिससे से गए कब्रों से दौड़ते हुए सिरान बने दौड़ते हुए वो जी ऐसे दौड़ेंगे ना सूर की इसरा गोया के तरफ थान हो के दौड़ते हैं गोया के किसकी तरफ दौड़ते हैं थान हो नाना थानो ले समझाता हूं मैं وہ تھانوں سے مراد تھانہ کہ نہیں تھا تھانے دار بیٹھا ہوں ہاں یہ نہیں اردو میں خان کس کو کہتے ہیں حضرت شاہ عبد القادر رحمت اللہ مانا بیان کرتے مرا ٹھیک خان وہ ہے جہاں غیر اللہ کی پوجا کی جائے خان کس کو کہتے ہیں جہاں غیر اللہ کی پوجا کی جائے شاہ باز قلندر کا میلہ دیکھا ہے کبھی نہیں دیکھا تو لوگوں کو جاتے ہوئے دیکھا ہے شاہباز کلندر کے میلے وہاں جا کے غیر اللہ کی پوجا ہوتی ہے نہیں اب دیکھا مرد عورت گاڑیوں پہ پیدل موٹر سائیکل کہاں جا رہے ہو جی کلندر کی بار کہاں جا رہے ہیں کہ ادھر ادھر ٹٹھے جاؤ مکلی کے گورستان میں ادھر ہر جمہر آ تو تمہاری کراچی پہ مارد اور آ میں نے خود دیکھا دوڑے دوڑے جا رہے ہیں مکلی کے گورستان کی طرح یہی ہے توانو کی طرح مشرق دوڑتے ہیں نہیں دوڑتے ہاں منت مانے پیر پجو ہے تو فرمائیں جس طرح یہ مشرک تھانو کی طرح بھاگتے ہیں نا قیامت کے دن بھی سوراخی جب پھونکا جی جیسا دوڑ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 وہ پرستش گاہوں کی طرف دوڑتے ہیں اچھا جی اے ٹو ہائٹ کی پہلی حالت سران کے اوپر لکھو حالت نمبر ایک دوڑیں گے دوسری حالت خاص یا تنبسار ہو ان کی نگاہیں کیا ہوں گی جی چکی ہوگی ضلع حالت نمبر تین ڈھانپ لے گی کو ضلع زال کلو یوقال اللہ مقدر ہے کہا جائے گا ان کا فروں کو یہی ہے وہ دین جس کا تم وعدہ دیے جاتے تھے یو قال مقدر ہے اور اس کا مضمون ہے تزلیل مجرمین مضمون اس کا کیا ہے جی تزلیل مجرمین مجرمین کی ذلت کو ظاہر کیا گیا